اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کی توجہات بھی بہت ہی بھرپور ہوں گی آج کے اس پروگرام میں ہم ناد شامل کرتے ہیں الحاج ابران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف بسم اللہ سے پہلے میں میں کو کادری ہمارا سخت شیفرما ہے مرحبا مرحبا بہت شکریہ جزاک اللہ نور المصطفی ماشاءاللہ اس میں میں نے سنا تھا آپ نے کئی زبانوں اور ماشنافیں پڑھی ہیں ماشاء اللہ بہت مبارک ہو میری دعا ہے کہ ایف ایس انٹرنیشنل سے جو آپ کا یہ نمبر ریلیز ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو رمضان میں ریلیز ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزتوں سے نواز ہے نے مجھے دے چکے ہیں میں ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ اسی میں سے کلام پیش کرتا ہوں بسم اللہ صحب سہبہ صاحبہ صاحبہ صاحبہ صاحبہ کے دیس میں پیاری حوالے چل مجھے مصطفیٰ کے دیش میں پیاری حوالے چل مجھے روزہ سرکار پر دوں گا دعا لے چل مجھے روزہ سرکار پر دوں گا دعا لے چل مجھے, مجھے تیبہ طیبہ Thank you. کبھی آتی نہیں کہتے ہیں زندگی میں کل کبھی آتی نہیں ان کے در پر آج ہی بادے سوالے چل مجھے ان کے در پر آج ہی بادے سوالے چل مجھے طیبہ طیبا طیبا کونا خبر مدینے کے مسافر ہو اسی کو خبر اس طرح سے اپنی پلکوں میں چھپالے چل مجھے اس طرح سے اپنی پلکوں میں چھپا لے چل مجھے تہبا تہبات تہبات طیبا سیب ساحبہ ساحب صاحب سیبہ صاحبہ حاضری کے بعد شہر مصطفیٰ میں دوست دو بعد شہر مصطفیٰ میں دوست کو کوئی بھی دیتا نہیں ہے یہ صدا لے چل مجھے کوئی بھی دیتا نہیں ہے یہ صدا لے چل مجھے سہباب صاحبہ سیبہ صاحبہ صاحبہ زندگی میں کل کبھی آتی نہیں ان کے در پر آج آجی بجے سوالے چند مجھے ان کے در پر آج راضی باجے سوالے چند مجھے سیبا ساحبات سائبا سیبا اس طرح سے اپنی پلکوں میں چپالی چل مجھے اسی طرح سے اپنی پلکوں میں چپالی چل مجھے تہبار سیبا سیبا سیبا سج رہ ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم کال صاحب کہاں سے سر شعیب بول رہا ہوں میں کراچی سے جی شعیب صاحب آ, یہ آپ کا پروگرام سر بہت مبارک ہو آپ کو بہت اچھا پروگرام ہے خاص طور پہ مفتی اکمل صاحب بہت باریک بینی سے جو ہے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں سر سر ایک سوال ہے بات پیر صاحبان جو ہے صاحب مزار سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کی مطلب حقیقت کیا ہے سر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صاحب مزار کو وسیلہ بنانے کے بجائے ڈائریکٹ ان سے جو ہے ہم مانگے کوئی بھی بات کریں تو آئے گی شرک کے زمرے میں آتی ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرتے کا مفتی صاحب مزارات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے جی جی تو یہ میں آج کر رہا تھا کہ پھر قبا بنانے میں یہ بھی ایک وجہ ملحوظ رکھی گئی کہ لوگ آئیں گے کیونکہ قوم کا مرجے تھے مزارات لوگ آتے تھے اقتصاب فیض کے لیے یہ بھی, بھی آپ نے فرمایا ہے کہ یہ طے ہے کہ یہ تابعین کے دور سے شروع ہو چکے تابعین کے دور سے شروع ہو چکے تھے مگر خوب بنانے کا سلسلہ جو تھا تو پھر یہ اس وجہ سے قبہ بنایا کہ سایہ ہوگا لوگ بیٹھ کر وہاں پہ اجتماعی طور پہ عبادت بھی کر سکیں گے کیونکہ آتے ہی تھے لوگ تو یہ مختلف امور کی بنا پر یہ رائج ہوا سیح. اور اس کی مخالفت اگرچہ ہر دور کے کچھ علماء نے کی لیکن ده. یہ مسلمہ سلماء اصول ہے جیسے مفتی صاحب نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لا تشتمیہ امتی اللہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ده. اور امت سے مراد عوام نہیں ہے یہ ہو سکتی ہے ده. اس میں علماء بھی شامل ہیں ده. جب علماء شامل ہوں اور عوام کی اکثریت کسی چیز پر متفق ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہی ہوتا ہے تو چند علماء کیوں مخالفت کرتے کیا اس کو بدت سیاح سمجھتے تھے مطلب نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو حدیث کے صرف ظاہری مفہوم کو اخذ کر کے ہر دور میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوئی. یہ ایک ویسے بھی غلط رویہ ہے کیونکہ ہر حدیث جو ہے وہ بعض اوقات بعض مواقع کے لیے ہوتی ہے اور پھر تغیر زمانہ کے اعتبار سے کچھ مزاج بدلتا ہے جیسے سیدہ عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ ہم آج کے دور میں عورتوں کو مسجد میں جماعت میں آنے سے روکیں گے اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور ان فتنوں کو ملازم فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو منع فرما دیتے دیکھیے مزاج رسول سمجھ کر اور حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ عورتیں اللہ کی کنیزیں ہیں اللہ کی بندیاں ہیں ان کو مسجد میں آنے سے مت روکو یہ موجود ہے اس کے باوجود کیونکہ مزاج رسول سمجھتی تھی کہ اگر اس دور میں سرکار ہوتے تو آپ بھی منع فرما دیں تو یہ کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے تو تو یہ وقت کا تقاضا ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے اور اس تقاضے کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے صاحب علم حضرات کے لیے خاص طور پر کیونکہ وہ عوام کے لیے رہنما کے حیثیت رکھتے ہیں تو ہر دور کے اکثر علماء کرام نے پھر میں یہ کرتا ہوں عوام کے لیے ایک بہترین یہ عقلی لحاظ سے دلیل ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی آپ کا سر نہیں آئے گا جس کا مزار نہ ہو کوئی اللہ کا ولی سے نظر نہیں آئے گا خود امام اعظم کا مزار مبارکہ اور خود امام شافی رحمۃ اللہ جیسے مشتحد شخص آپ کے مزار پر خود فرماتے ہیں آپ کے قول منقول ہے جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں امام اعظم کے مزار پر آ کر دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دے بات امام شافی امام کا شافیق یہ فرمانا اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو رفا دین پہ شدت بات فرماتے ہیں کہ امام شافی خود فرماتے تھے کہ جب میں امام اعظم کے مزار پر آ کے دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں تو سارے مزار کی تعلیم میں رفا کو ترک کر دیتا ہوں بار؟ بار؟ سوال اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی صاحب اب یہ ایک مسئلہ تو خیر اپنی جگہ اور الحمد حل ہو گیا اچھا یہاں ایک بات رہے گی کہ عام لوگوں کے لیے پھر کیوں قبر پختہ کی جائے عام لوگوں کے لیے قبر پختہ کرنے کی صرف ایک شرع حیثیت ہے جو مفتی صاحب نے نشاندہی فرمائی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قبر کھود کے کفن چرا کے لے جائے گا تو ہم پختہ کر دیں یا پانی وغیرہ کے آنے کا اندیشہ اس سے بچانے کے لئے پختہ کرنا یہ جائز ہے ورنہ اصل حدیث پر رہے گا کہ قبر کو پختہ کرنا منع ہے کس رکھنا مفتی صاحب میلاد کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کے دور میں تو نہیں ہوتا تھا اور صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا اور یہ ایک بدت ہے اس طرح سے جلوس نکالنا پیسے کا زیاں ہے میلاد کا منانا اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ بدت ہے ایک تو حضور کے دور میں اور صحابہ کے دور میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی اور اگر نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ بدت ہوئی پہلی بات تو یہ کہ میلاد تو ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی پھر حضور علیہ السلام کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے اور نعمت کے حصول پہ اظہار تشکر قرآن حدیث ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح نعمت کے حصول پہ اظہار مسرت قرآن حدیث اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر اظہار مسرت کے طریقے کیا ہوتے ہیں اس دور میں کیا تھے آج کیا ہے اس میں کچھ چینج آ سکتا ہے جی اظہار مسرت حضور کی آمد پر اس وقت کیا طریقہ تھا آج کیا طریقہ ہے جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آج مجلس میلاد منعقد کی جاتی ہے ان میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں انداز کے اعتبار سے جو باقاعدہ اس وقت نہیں تھی رہا یہ کہ مجلس میلاد میں ہوتا کیا ہے تو مجلس میلاد میں یا تو نعت رسول پڑی جاتی ہے تلاوت کلام پاک کیا جاتا ہے پلمائے اکرم آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل آپ کی سیرت آپ کے فضائل آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں صحیح؟ اب یہ جو معاملات ہیں حضور کی نعت پڑھنا حضور علیہ السلام کے شمائل کو بیان کرنا تلاوت کلام پاک کرنا دعا مانگنا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے قرآن حدیث مالا مال ہے ان سے کسی چیز کا بھی قرآن نے حدیث نے منع نہیں کیا صحیح؟ ہے. لہذا میلاد ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انداز سے بنانا ایک نیا طریقہ ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ نیا طریقہ اچھا ہے یا برا ہے تو چونکہ اس میں ساری چیزیں ہی قرآن حدیث سے لی ہوئی ہیں تو یہ میلاد بنانا حضور علیہ السلام کے اسی حکم کے تحت آئے گا کہ منصنف الاسلامی سنتن حسنتاً کہ جس نے اسلام میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اچھا کام ہو تو اس ایجاد کرنے والے کو ازر ملے گا ایجاد کرنے کا اور وہ عجر بھی ملے گا جو اس پر عمل کریں گے ان لوگوں کا صحیح مفتی صاحب اس فورت دو،, دو باتیں میں ارض کروں گا کہ مزارات کے حوالے سے بھی تاکہ ایک توازن کی فضا قائم ہو کسی کا ذہن شاید یہ نہ بنے کہ ہم کسی ایک بکتب فکر کو یہاں پر ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مت میں نظر قرآن اور حدیث کو بیان کرنا پیش ہوتا ہے اور اسلام ہمارے پیش نظر ہوتا ہے پر حاضری کے سلسلے میں بعض بدایتیں اس دور میں رائج ہیں جس کو بدعات سیہ کہا جا سکتا ہے لیکن اس پر تفصیل میں, حض حض میں چاہوں گا, گا کہ تفصیل سے بات ہو ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور اس اہم موضوع پر بات کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دن خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری تسلیم کے ساتھ مفتی صاحب کچھ سوالوں کے جوابات دے رہے تھے جی وہ جی ہاں تو میں ارد کر رہا تھا کہ مزارات پہ عورتوں مردوں کا اختلاط جی اور ہاں. پھر وہاں پر جا کر اور کوئی خدا نہ نخواستہ کوئی سجدہ کرے بالفرض حالانکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک و میں عرض کرتا ہوں کسی کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے مزارت پہ <laughs> لیکن مشہور بہت ہے کہ مزارات پہ سجدے ہوتے ہیں بہرحال <laughs> اگر کوئی کرے تو یہ بدعات ہیں جس طرح عرسوں پہ ڈھول بجانا اور لڑکوں کا اس پہ ڈانس کرنا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے گول بنا کر تو ان چیزوں کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں لیکن اس پر بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ عوام کو برا بھلا کہنے کے بجائے انہیں پیار و محبت سے سمجھائی جائے اور یہ ذمہ داری محکمہ اوقاف کی ہے کہ وہ وہاں پہ ایسے انتظام کریں کہ مرد و عورتوں کو اختلاط بھی نہ ہو اور زیادہ بالکل شرح طریقے کے مطابق بہت, حل بہت حل جائے ضروری چیز اسی طرح میلاد کے اندر اگر یہ کھانا لٹایا جاتا ہے بعض اوقات پھر لوگ جھپٹتے ہیں اور کھانا بکھر جاتا ہے قدموں کے اندر یہ یقیناً ایسی چیزیں بدا ہیں باخر سے بہت کم دیکھنے میں آتا کم دیکھنے میں آتا ہے اللہ لہٰذا بہت ہی شعور لوگوں میں اب اور زیادہ سن سن کے بہت شعور بید ہو گیا ہے تو وہ بھی ایک شخص کا اپنا ہی کوئی ذاتی فیصد ہوگا جس کو ہم قرار دیں گے استعمالی طور پر اس کی کوئی ترغیب نہیں دی جاتی اچھا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس سے آگے ہم بات اگر کرتے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے جو چیزیں بیان فرمائی کہ اس میں سب چیزیں جو عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ سب یقیناً احسن عمل ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لائٹیں لگانا اور یہ جلوس نکالنا یہ سب چیزیں میلاد کے موقع پر اور میلاد کے دن کو آخر اصلاۃ السلام کے بارہ ربی الاول کو بطور ایک ایونٹ کے منانا ایک اوکیشن کے منانا یہ بدت ہے یہ کہا جاتا ہے اس اس حوالے سے کیا کہیں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی کیا حال ہے الحمد کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جی حاجی اللہ سے بول رہا ہوں سے جی حاجی صاحب سبحان اللہ اچھا پہلے تو میں آپ سب کچھ سلام پیش کرتا ہوں وعلیکم السلام میرا چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ آدمی جو ہے نا روز ایک نیت بھول جاتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور مفتی مفتی اکمل صاحب سے جو نام میرا سوال تھا جی جی میرے بیٹے دو بڑے کے نام اجمل ہے چھوٹے کے نام اکمل ہے اجمل اور اکمل کے نام کا مطلب کیا ہے اچھا شکریہ بس بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب جی ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اصل میں مختلف احادیث اور قرآن کی آیات ہیں جن سے باقاعدہ نتائد اخذ کر کے پھر ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے اہتمام کرنے والے کوئی بیوقوف نہیں ہیں غیر صاحب علم نہیں ہیں کوئی جو کا طبقہ نہیں ہے بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ الحضرت پرواں کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا آپ نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی تو موس علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا تو ہم ان کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موسا علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے میں ہم یہود کے مقابلے میں ان سے زیادہ قریب ہیں صحیح لہذا سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ کرام نے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو صحیح چند سے چیزیں نکلی نمبر ایک کہ یہ امبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملا हुँ. تو انہوں نے بطور شکر عبادت کو اختیار کیا جیسے مصلی السلام نے کیا صحیح. اور پھر ان کی معافت میں نبی کریم نے اور صحابہ کرام نے کیا صحیح. اور پھر اگر کوئی چیز ہمارے اکابر کی طرف منسوب ہو جائے اور غیر مسلم اس کو اختیار کر لے تو ہم اس وجہ سے اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ انہوں نے اختیار کر لیا صحیح. بلکہ ہم اس کو اختیار کریں گے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ مشابت بھی نہ ہو اور برکات بھی حاصل ہو جائیں صحیح میلاد میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ فرعون سے مصل السلام کی نجات بڑا انعام ہے یا نبی کریم کی دنیا میں آمد بے شک یہ سب سے, بڑا سب, سے بڑا سب سے بڑا انعام ہے تو جب اس میں بطور شکر عبادت کا اختیار کرنا جائز تو اس میں ممنوع کیوں ہوگا جبکہ ہمارے نبی نے خود عمل کر کے دکھا دیا صحیح دوسرا بھی کہ اعلانیہ کیوں کرتے ہیں آپ گھر میں رکھ لیجیے صحیح. وہ وہ آیا ہے وہ اما بن احمدی کا اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے, فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو اسے عام کرو دکھاؤ اظہار نعمت میں نے کل ایک حدیث بیان کی تھی سرکار نے ایک سعادی سے پوچھا کہ آپ مفلوق الحال کیوں نظر آ رہے ہیں مال نہیں ہے हुँ. کہا کہ سب ہے تو فرمائے پھر اللہ کی نعمت کا اثر تو پر ظاہر ہونا چاہیے صحیح. تو یہ اظہار نعمت हुँ. اگر تشکر کے طور پر ہو تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس میں شرن کوئی حرج نہیں کب ہے سے ہے؟ شروع ہوا یہ اصل میں تاریخ میں تو بہت اختلاف ہوتا ہے سن گیارہ دس ہجری یا گیارہ ہجری اس میں باقاعدہ اس کا اہتمام شروع ہو گیا تھا یہ تو سرکار کے دور سے مطلب وہ کافی فاصلہ ہے اس میں وہ چودہ سو ہے تقریباً چار سو سال پانچ سو سال بعد اس کا آغاز شروع ہوا تھا لیکن وہ شروع ہوا تھا اجتماعی طور پر اسے مفتی صاحب نے فرمایا اجتماعی طور پر اس کو باقاعدہ منانے کے اہتمام کا ورنہ اس میں جتنے نفس پال ہیں سب کے سب قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان کی ابتدا تو اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سنا بیان فرما رہا تھا اپنے حبیب کے لیے فضائل و کمالات اس نے مختص فرمائے تھے یہ تو اگر سے ہی یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اہتمام کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح بعد میں شروع ہوا اس پہ کوئی حرج نہیں اب جیسے آپ نے لائٹنگ کا بیان فرمایا کہ اس میں کثیر لائٹنگ کی جاتی ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب مقصد نیک ہو تو انسان اس کے لیے جو کچھ خرچ کرے گا وہ محمود اور مستحب ہوگا کسردیدہ ہوگا اگر مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت کو قلوب میں بیدار کرنا ہو تو اس کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچ کریں وہ خیر اور بھلائی میں خرچ ہوگا لیکن میں ضرور یہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ اس میں تھوڑا سا انداز اگر مختلف کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے خرچ ضرور کریں صحیح. آپ دس لاکھ خرچ کر رہے ہیں دس لاکھ ہی خرچ کریں صحیح. لیکن کچھ لائٹنگ پہ ساتھ ساتھ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خوشی کی خاطر ان کی امتیوں پہ خرچ کر دیں صحیح. اتنا ہی پیسہ کچھ طلبہ میں تقسیم کریں کچھ علاقے کی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی صرف پیسے کی وجہ سے اس میں دے دیجیے دی دی. اس میں بھی دیں اس میں بھی دیں تو صحیح. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر مزید ترغیب اور غبت بڑھے گی हم. اور آپ کا پیسہ صرف لائٹنگ پہ خرچ نہیں ہوگا بہت سے جو زبانیں اعتراض کرتی ہیں हुँ. وہ بھی اعتراض کا سلسلہ بھی موقوف ہوگا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں پیرس سے عفان بول ہو رہا ہوں جی عفان صاحب جی میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میں ہم پیرس میں گٹھے چار دوست رہتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ روزہ ہفتہ کرنے کے بعد یعنی کہ ویکینڈ پہلی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ہے سامات ہوں گے ٹھیک ہے بلکر آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب اس حوالے سے مزید ایک تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس کا چرچا کرنا اور رب کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت چرچا کرنا اور کیا حکمت ہے آپ کی نظر میں میلاد شریف منانا محافل کا جلوس نکالنا اس کی اس دور میں اگر عقلی طور پر ایک نوجوان اس کی حکمتوں کو سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھ پائے گا دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کا مرکز نبی کریم علیہ السلام کی ذات گے بے شک ہے ایک ہی ذات ہے جن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے اگر اس نام پہ سارے جمع ہوتے ہیں اور ایک مسلمانوں میں اجتماعیت کا مادہ اور اجتماعیت کی صورت سامنے آتی ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یقیرا اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو اس میں شامل ہونا چاہیے اس لیے کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ میں اجتماعیت کی فضا بیدار ہو صحیح اچھا دوسرا یہ جو مفتی صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی یہ واقعی ہی قابل غور ہے اور بڑے احسن انداز سے مفتی صاحب نے ذکر کیا کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ادھر کیوں خرچ کیا ادھر خرچ کرتے جی مفتی صاحب نے برمی... تفریح بہت زیادہ درمیانی صورت پیش کی جی کہ ادھر بھی خرچ کریں یعنی میلاد کے حوالے سے چراغے پہ روشنی پہ لیکن غریبوں پہ بھی خرچ کریں کیونکہ اس سے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور ایک بات یہ کہ جتنا مطلب زور و شوق سے میلاد بنایا جاتا ہے اتنا ہی زور اگر مقصد میلاد پر ہو یعنی حضور علیہ السلام کی آمد کے مقصد پر بحثت کے مقصد پہ تب جا کے یہ جو میلاد میں جتنے دعوے کرتے ہیں یہ سادق ہیں صحیح نازین عمران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ شاء بھی ان سے سنیں گے اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شامدے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں الحاج عمران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نور المصطفی آپ کا ایف آر سے نمبر بھی آیا ہے لیکن آپ نے ایک ہی دیا ہے ان <س> شاء اللہ بس پہلے میں پا جے کے پاس سا پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس کچھ کرو ماہیں ریار رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ کاپ ہے تیسارے دکھانے کے قابل اور لگا song پان ہے کھڑ کے بار کے پا ایک دیکاری ہے کھڑا بھی بھی بھی بھی ہے کھڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی سیوانہ بنا لو یا رسول اللہ اور بے عمل ہی کٹی آہ اتیا سے پور سنہ یا نبی تاجدار مدینہ میں گناہ جا پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تصیم ساوری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے لیے کیو ٹی وی پیش کیا کرتا ہے ماسٹر پیٹس کی تعاون سے اور ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاج عمران شیخ قادری صاحب سوالات کافی اکٹھے ہو چکے ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں جی مفتی سر یہ بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ مرد و عورت آپس میں ایجاب و قبول کر لیں کوئی قاضی وغیرہ رسٹار وغیرہ وہاں نہ ہو تو کیا نکاح ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد عورت آخر و بالغ ہوں اور دو گواہ بھی موجود ہوں یہ شرط ہے اگر دو گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ گواہان کی موجودگی نکاح کے لیے شرط ہوتی ہے صحیح. تو دو گواہ ہیں اور لڑکا لڑکی دونوں آخر و بالغ ہیں تب ان کا نکاح آپس میں جاگ قبول سے ہو جائے گا چاہے کوئی قاضی یا دیگر رشتے دار وغیرہ موجود ہوں یا نہ ہوں صحیح. یہ کہتی ہیں بہن کہ ہم تراویح پہ یہ دعوت پر جاتے ہیں تو تراویہ نکل جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہم دعوت کا انکار کر سکتے ہیں منع کر سکتے ہیں تو جی ہاں یہ ایک معقول عذر ہے کسی کی دعوت کے رد کے لیے فرج نہیں ایک پوچھا کہ کیا صاحب مزار سے ہم کلام ہونا یہ درست ہے ہوتے ہیں تو یہ بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو غلام کو سنتے یہ صاحب مزاکار ہے وہ روحانی اعتبار سے ضرور آپ کی بات کو سن رہے ہیں اللہ کے عطا سے آپ ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں صحیح یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگنا ولی سے کوئی شرک تو نہیں ہے اگر تو یہ خدا خاصہ نظریہ رکھ کر مانگا کہ بغیر اللہ کے عطا کے یہ ہمیں دے دیں گے تو تو یہ واقعی شرک اور کفر کے اندر آ جائے گا لیکن اگر بدطریقے درخواست ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں عطا فرما دے تو ہم کلام ہونا چونکہ جائز اور کسی سے دعا کی درخواست کرانا یہ تو خود صحاب کران کی سنت ہے کہ نبی کریم ان کی درخواست کو قبول کر کے باقاعدہ دعائیں کی ہیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں رہے گا اگر کوئی نیت بھول گیا جو کہتے ہیں روزہ کا کیا حکم ہوگا تو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں غیربرین کی مراد وہی ہے کہ جو مخصوص دعا بھی سوامی غد نوی تو ہم بھول گئے تو وہ دعا اصل میں آپ کے قلبی نیت کے اظہار کے لیے ہے نیت تو دل کے موجودہ ارادے کو کہتے ہیں صحیح یہ اجمل اور اکمل کا معنی نے پوچھا اجمل معنی زیادہ خوبصورت اکمل مانے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کامل اور یہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے دوست ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور پھر برے افعال کا ارتکاب بھی کرتے ہیں تو ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے تو بہت بہتر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے یعنی وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں بے وقعت رہے گا اس لیے گناہوں سے اجتناب ہونا چاہیے صحیح نازی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس ٹاپک پر گفتگو کی بدت کیا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں اس میں یقین رہ گئی ہیں بہت ساری لیکن ایک جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے اس حوالے سے گیارہویں شریف اور خواجہ صاحب کی چھٹی شریف اور عیسال ثواب اور نظر و نیاز کرنا اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بدت ہے مفتی صاحب کیا کہیں گے اس ہاں دیکھیں عیسال ثواب وغیرہ یہ بدت نہیں کہیں گے رہا یہ کہ ہم عیسال ثواب کی جو مجالس ہیں گیارہویں شریف کی مجالس ہے اس کو کس طرح منعقد کرتے ہیں ان مجالس کو ایک نیا طریقہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نیا طریقہ حرام یا ضلالت یا گمرائی ہوگا ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو بھی نیا طریقہ ہو اس نئے طریقے سے لوگ اللہ کے دین کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف آ رہے ہوں हم. یا نہ تبارک بطالہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کر رہے ہو وہ نیا طریقہ غلط نہیں ہوتا हم. یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ دیکھیں ہر دور اپنے ساتھ نئے تقاضے لے کے آتا ہے صحیح. تو یہ بات کہ ہر نئی چیز گمراہیت ہے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم انسان کی فطرت کو دیکھیں تو انسان کی اپنی فطرت کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کے دور سے نکل کے ایٹم کے دور میں نہ آتا گھوڑا گاڑیوں پہ سفر کرتے کرتے بیل گاڑیوں تک نہیں پہنچتا اور وہاں سے پھر ہوائی جہاز اور خلائی سفر تک نہ پہنچتا تو یہ ترقی نئی چیزیں نئی ایجاد کریشن یہ تو موجود ہے ہی انسان کی فطرت میں رہا دا. یہ مسئلہ کہ کسی بھی چیز کا نیا ہونا تو کیا فقط اس کا نیا ہونا اس کے جائز ہونے کے لئے یا ناجائز ہونے کے لئے کافی ہے ایسا نہیں ہے صحیح. جو بھی نئی چیز آئے گی ہم یہ کریں گے کہ اس کو قرآن اور حدیث کے سامنے پیش کریں گے صحیح. اگر کنٹرڈکشن ہے تعارض کر رہا ہے چھوڑ دیں گے اگر تعارض نہیں کر رہا بلکہ اس نئی چیز کے اندر وہی باتیں موجود ہیں وہی چیزیں موجود ہے وہی مقاصد موجود ہے جو اسلام کے مقاصد ہیں وہی روح موجود ہے جو اسلام کی روح ہے وہی باتیں موجود ہے جو اسلام کی تعلیمات میں موجود ہیں پھر لازمی سی بات ہے ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقط نہیں ہونے کی بنیاد پر یا اس دور میں نہ ہونے کی بنیاد پہ غلط ہے صحیح اسے سب کیا کہیں گے ارس اور گیارہویں شریف یہ جو اصل میں ان سب کی حقیقت اگر نکالی جائے نا تو ایک تو ایسال ثواب سب کا ایک بنیادی ثواب عیسار ثواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساحد ہے ندی امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے اس کی شرح یہ بیان فرمائی کہ ایک مینڈے میں شرکت نہیں ہو سکتی ہے ایک مینڈا ایک کی طرف اس سے ہو سکتا ہے قربانی تو سب کیسے شریک ہو گئے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تھا نبی کریم کی طرف سے اور آپ نے اس کا ثواب اپنی آل اور امت کو ای سال کیا تھا سال ثواب تو خود نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے لہٰذا ہم اس کو مطلق بدر تو نہیں کر سکتے جیسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا اچھا یہ عید قربان کا موقع تھا جی ہاں عید قربان کو صحیح تو اب یہ جو مطلب دیگر جو معاملات ہیں جو جیسے اضافی اس میں چیزیں ہیں ان کی شرع حیثیت کا تعین کرنے کے لیے وہ فردن فردر کو پرٹیکولر چیزیں ہمیں بیان کرے گا تو ہم اس کے پر شرعی حیثیت کو بیان کریں گے اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں تو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہونا ہی ان کے جواز کی دلیل ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں صحیح, صحیح بات یہ ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر بات کی جاتی ہے کہ یہ بدت ہے اور یہ شرک ہے اور عام طور پر لوگ اس پر عوام الناس بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بدعت ہے یہ شرک ہے اول تو یہ بات ثابت ہوئی مفتیان کرام کی گفتگو سے کہ اس کا حق یقیناً صرف علماء کو ہے کہ وہ طے کریں کہ یہ بدت بدت حسنا ہے یا بدت سیاح ہے اس کے علاوہ ہر بدت آج کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بدت ہر نیا کیا جانے والا کام برا نہیں ہے اور بدت سیاح نہیں کہلائے گا بلکہ صحابہ کے دور سے ہی اور پھر اس کے بعد تابعین تبا تابعین کے ادوار میں بھی بہت ساری بدعات شروع ہو گئی تھیں جو بدعت حسنا تھی جس میں مفیا کرام نے مسجدوں کو پختہ کرنا اس کو مزین کرنا اس کی آرائش اور اس کی زیبائش کرنا یہ سب چیزیں پھر قرآن مجید پر اعراب لگایا جانا اور اس پر ایون نکات لگایا جانا یہ بھی اور پھر اس کے بعد جب اسے جمع کیا گیا قرآن مجید ایک بہت بنیادی اسلام کی بہت بنیادی شے ہے اللہ رب العزت کا یہ کلام قرآن مجید بنیادی حیثیت کا حامل ہے اس پر اعراب نکات یہ سب لگانا یہ سب چیزیں جو ہے اس کے یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی میلاد کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم نے ارس منانے کے حوالے سے ایسال ثواب اور گیارمی شریف کے حوالے سے چھٹی شریف منانے کے حوالے سے یہ سب چیزیں ہمارے زیر بحث آئیں تو یقیناً یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے کسی بھی طرح سے ٹکراتی نہیں ہے وہ سب چیزیں بدت بدت کہلائیں گی لیکن بدت حسن کہلائیں گی تو اس چیز کے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی چیز کا پہلے خیال کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہے یقیناً آج کی گفتگو سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی ہم سب لوگوں کی بہت سی کنفیوژن اس حوالے سے کلیئر ہوئی ہوگی آج کی سنہری بات سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے اور آقر اصلاط اس اسلام کا یہ بھی فرمان ہے بیٹھ کر پینے کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمان ہے کہ اگر انسان کو جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کھڑے ہونے کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا وبال ہے تو وہ کبھی بیٹھ کر کھڑے ہو کر پانی نہ پیے اور انگلی منہ میں ڈال کر پانی نکال لے سائنس اس کی کس طرح سے توثیق کرتی ہے یہ آپ کو وقفے کے بعد میں بتاتا ہوں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں